بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صحمہ علی محمد محمد. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد باقی تمام سامعین صاحب کو سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دار کتاب دعوت شریف میں ساجدہ نمبر پانچ سو پچاس اور بانوے ہے پانچ سو پچاس دعوت شریف کا شروع سے ابھی تک کی درست کی تعداد ایک سو بیانوے کا اور راض میں ہم اسماء الحسنیہ کی جو ہے یا اللہ کی تشریحات میں ہیں اور کل دو دس حالوں کو اِسمِ اعظم ہو کے بارے میں توضیحات دیا تھا اور آج جو ہے آج سے پھر باغدہ اِسمِ اعظم یا اللہ سے شروع ہو رہا ہے اس میں جلال یا اللہ جل الجل الحق اس سے باغدہ اسماع الحسنیہ کی توضیحات میں بات کریں گے انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے تو اس سلسلے میں لفظ اللہ یا اللہ جل جلال کے بارے میں ہم جن موضوعات پہ بحث کریں گے پھر اس سے مطالب یہ ہے نمبر ایک لوبی معنیٰ علیہ اللہ کا دوسرا قرآن پاک میں کتنی مرتبہ ذکر ہوا ہے اس کے چند نمونہ ہاں جی قرآن پاک سب پیش کریں گے تیسرا خصوصیات اس میں جلال اللہ اسم کی خصوصیات تیسرا جو ہے فیوز و برکات اس جسم مبارک کے فیوز و برکات جو ہے ان چاند دعویے سے ہم اس مقدس اسم کے بارے میں تھوڑی بہت گوشت و کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ حضرت اللہ نغطح لفظ جلال اللہ کا لوئی معنی ہاں جی فرماتے ہیں جو علماء اس مقدس اسم کو غیر مشتق مانتے ہیں یہ کسی لفظ سے نکلا ہی نہیں بنا ہی نہیں ان کے نزدیک پھر اس اسم کا کوئی معنی مزدری و اشتقاقی نہیں ہے بلکہ اس میں جلال اللہ عالمِ شخص ہے اس ذات واجب الوجود کے لیے جو مستجمع جمیع صفات کمال و جلال و جمال ہیں یہ نام ہے اس ذات اقدس کا جس کے ذات واجب الوجود ہے حج العیوم ہے اور تمام صفات جلالی جمالی کمالی کا بطور اطلاق جو ہے متصف ذات کا نام ہے ان کے نزدیک ہاں جی ان کے نزدیک اس لبھس کا کوئی لوغی معنی نہیں ہے اس ذات کا نام ایک مشقت معین ذات اقدس کا نام ہے جو کائنات کا رب ہے اللہ ہے معبود ہے مالک حقیقی ہے لیکن جو علماء و محققین اسے مشترک سمجھتے ہیں انہوں نے اس کے معنی اس کے مستمین ہو کے بارے میں آٹھ احتمال دیے ہیں جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے جن میں سے یہاں صرف دو قول نقل کرتا ہوں ہاں پہلے جو ہے اس میں اللہ کے والدی کی یہ مشتاق ہے یا جامد ہے اس سلسلے میں جو ہے اور لوگوں کو پہلے میں نے بحث کر چکا شروع میں اس میں عظم کے مقدم میں تو ان آپ اقوال میں سے جو لوگ اس بات کے قائل یہ سب مشتق ہے کسی اور اسم سے مزد سے کھیل سے بنا ہے تو اس لحاظ سے دو پالس جن کا لوگوں کا علماء کا زیادہ توجہ ہے وہ نقل کر تو ایک یہ ہے اعلیٰ یا اللہ سے مشتاق ہے ایک کو لیا ہے علاہ یا اللہ سے مستحق جس کا معنی عبادت کرنا ہاں جی عبادت کرنا اس عبادت اعتبار سے اسے اللہ نژاد عباد اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہی عبادت کے لائق و مستحق ہے اس کی عبادت کی جاتی ہے تو الہ معلوح کے معنی میں ہے چونکہ اس کی عبادت کی جاتی ہے لہذا الہ معلو کے معنی میں ہے یعنی اس محفول کے معنی میں ہو گیا یعنی ایسی ذات جو عبادت کے لائق ہیں اور اس کی عبادت کی جاتی ہے یہ تو بنداخی کی طرف ہے تو اس لحاظ سے جو ہے اللہ بعنی معلوم یعنی معبود کے معنی میں ہے چونکہ اللہ یا لو عبادت کرنے کے معنیٰ میں ہے تو سے اللہ معلوم کے معنی میں ہے تو ایسی ذات جس کی عبادت کی جائے ایسی ذات جو عبادت کے لائق اور مستحق ہیں اس معنی میں لیا اس طرح اللہ یعنی معبود یعنی ایک معلوم و مشخص محبود برحق اور وہی ذات ہی اس کا کا حالق و رازق اور مالک اور رب ہے اور عبادت کے لائق صرف وہی ذات برحق ہے اس معنی میں ہوگا پھر اللہ کے بن دوسرا قول جو ہے ال الودلحس محفوظ ہے یہ اللہ جو الودل حُس ماخوش ہے جس کا معنی عقل کا گم ہو جانا ہے جس کا معنی عقیل کا گم ہو جانا عقیل اپنی تمام تر سرگردانی اور حیرانی کے باوجود اس ذات مطلق کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکی یہ توجہ جو کتاب خصوصیات آزما حسنہ صفحہ نمبر سینتیس پہ لکھا ہے ہاں جی وہاں پہ لکھا تو اس معنی کے لحاظ سے اللہ یعنی ایسی ذات پاک کی جس کے حقیقت جاننے سے عقل قاصر ہے اور متحر ہے نہ اس کے معرفت میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے عقل کے حیرانی و تحیر میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا ہاں بس اللہ یعنی ایسی ذات اقدس ذات پاک کہ جس کی جس کے معرفت سے آخر آجز و حیران و متحر ہیں اور بالحق ایسی ہی ہے سچ مچ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ انسان جتنا اس کے ذات میں غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے حتٰ اس کے صفات میں بھی تو اس کا سرا آپ کو نہیں ملے گا کما حق کو آپ اللہ کی جو ہے کسی بھی صفات کا احاطہ نہیں کر سکتا کیونکہ تمام صفات اطلاق ہے اور آپ ایک ذات محدود ہیں محدود جو ہے اطلاق و لامحدود کا کیسے اطراع کر سکے گا ناممکن ہے کہ ذاتِ اہدیت کے کماح بہ معرفت نوئے بشر کے لیے ناممکن ہے اور جتنا اس کی ذات کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اتنی ہی حیرانی اس میں اضافہ ہوتا جائے گا ہاں جی تو یہاں پر جو ہے اللہ جو ہے ہاں جی الحصے ماخوذ ہونے کی صورت میں اس کا یہ معنی ہو جائے گا کہ ایسی پاک ذات جس کی معرفت میں آپ جتنا آگے بڑھیں گے اتنا آپ کے عقل شعور میں تحیر بڑھتا جلے گا حیرانی بڑھتا جلے گا لیکن اس کی ذات کی کما حق معرفت ہاں جی چھ بشر کے لیے ناممکن ہے عقل انسانی کے لیے ناممکن ہے ہاں جی کیونکہ ہم ایک محدود موجود ہیں ہم ایک محدود عقل کے ساتھ اس کی لامحدود اور مدلق ذات کا کیسے ادراک کر سکیں گے ایسی ذات جس کے نہ جنس ہے نہ فصل ہے جس سے حقیقت کو جاننا ہوتا ہے ہاں جی تو لہٰذا جو ہے اس معنی کے لحاظ سے الود سے لے لیں تو یہ زیادہ مناسب ذاتہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات کی معرفت نوئی بشر کے لے ہاں جی کما حقہ معرفت ناممکن ہے تو یہ جو ہے مشتاق ہونے کے صورت میں اس کا دو احتمالی معنی جو ہے آپ کو دے دیا ہاں جی اور ورنہ جو ہے مل جامت ہونے سب میں کسی سے مشترک نہ ہو تو صرف ذات برحق واجب عدب الوجود مستمِ جمی صفات کا نام ہے اب اس کا کوئی لغوی معنی کوئی نہیں کر سکا تیسرا جو ہے نقطہ یہ اس مبارک قرآن پاک میں یعنی قرآن پاک میں لفظ جلال اللہ کتنی دفعہ ذکر ہوا ہے تکرار ہوا ہے تو ماحقین لکھتے ہیں یہ یس مبارک اللہ جل جلال لفظ اللہ قرآن پاک میں تقریباً صرف یہ سم دو ہزار نو سو چالیس دو ہزار نو سو چالیس مرتبہ آیا ہے یہ تعداد جو ہے کہ طالب نقط قرآن پاک کی جو ہے اشم اعظم کے حوالے سے لکھی کتابوں میں میں نے جو نقل گئے میں بحالیہ کتاب خصوصیات آسما حسنہ صفحہ نمبر بتیس پر انہوں نے ان کی تحقیق کے مطابق یہ تعداد لکھا ہے کہ دو ہزار نو سو چھیالیس طالب تین ہزار کے قریب سات کم جو ہے صرف اس میں چلاَََََََََََََ اللہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے ہاں جى لفظ اللہ اس حسی کا اسم ذات ہے جس نے تمام كائنات كو پيدا كيا رفظ اللہ اس حسی کا اسم ذات ہے یعنی اس کا نام ہے نام اقدس ہے جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا اور قرآن پاک میں اس اسم عشی کا باقی تمام آسما کے مقابلے میں اللہ کے دوسرے بھی بہت سے آسماں ہیں رحمٰن ہے رحیم ہے غفور ہے ستار ہے علیم ہے سمیع ہے بشیر سارا بھی بہت تعداد میں ہے لیکن سب سے زیادہ تعداد میں یہی اسم مبارک ہے جو کہ اللہ کے ذات کا نام ہے طالباً تین ہزار کے قریب قرآن مسجد میں لہذا جو اگر آپ قرآن پاک کے صفحات کھولنے لگ جائیں گے نا تو طالباً کوئی ایک صفحہ نہیں ملے گا پھر میں آپ کا اللہ کا جو ہے لفظ جلال اللہ کم از کم ایک دفعہ ضرور ہوگا کم از کم ورنہ بعض صحاحب میں دس بارہ دفعہ ہے صرف یہی اس میں مبارک ہاں جی تو یہ بہت ہی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو یہ نام اللہ کے حضور میں کتنی عظیم ہے اور اسی سے معلوم ہوتا ہے یہ اس ذات اقدس کا نام مقدس ہے ہاں جی جو اس نے خود اپنے پسند فرمایا ہے لفظ اللہ اس ہستی کا اسم ذات ہے جس نے تمام کائنات کو ہاں جی پیدا کیا اور وہ ذات تمام کمالات کے جامع تمام عیوب و نقائش سے پاک ہے اس لفظ کے معنی ہیں وہ ذات جو عبادت کے لائق ہیں ہاں جی اکثر علماء کہتے ہیں کہ باری تعلیٰ کے ناموں میں سے یہ نام سب سے بڑا ہے یعنی اس میں اعظم یہی ہے ہر جن اسم اعظم کے تعین کے بارے میں اختلاف ہے ہاں جی اختلاف ہے لیکن جو ہے بہت سے علماء نے فرمایا ہے اسم اعظم یہی اسم یہی اسم ہے یہی اللہ ہے اور یہ اس حوالے سے حوالہ جو ہے خصوصیات آسما انہوں نے نمبر بتیس سے لکھا ہے. تو یہ ایک نقطہ بھی آپ کو ملا کہ اسم اعظم اللہ جو ہے کسی اسم سے مشتاق ہے ہاں جی کیسے مشتاق ہے اور یہ آپ کو تھوڑا سا توضی ہو گیا اب آگے جو ہے ایک نئی بحث پرانے باغ میں میں سے چند آیات مجیدہ کہ جن میں یہ سم مقدس آیا ہے جن یس مقدس اسعد کے اندر یہ سم مقدس آیا ہوا ہے ہاں ان میں سے میں نے طالباً جو ہے چودہ حیات دار میں, میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ جن میں جو ہے صرف نمون کے طور پر ہے ہاں جی فیض حاصل کرنے کے لیے اس میں اقدس کے اللہ تعالیٰ خود کیا صفات بیان کرتے ہیں اپنی مقدس کتاب کے, کے اندر اس اللہ کی کیا کردار ہے اپنے کلام کے اندر ہاں تاکہ ہم اس سسم مقدس سے منشیت پیدا کریں معنوشیت پیدا کریں اور اس کی عظمت کا کچھ نہ کچھ اطراف ہو ہاں اللہ کے سامنے ہم ماضے اور خواہش ہو جائیں اور ایک عبد متی اور فرم بردار کی حیثیت سے سر نیچے کر کے اس کے درگاہ میں آزیزی کے ساتھ شرم حیات کے ساتھ زندگی کرنے کا ہم حوق کر سکیں عادت کر سکیں اور ایک عبد حقیر کی حیثیت سے اس کے حضور میں بندگی کر سکیں اس مقصد کی خاطر ان چند آیات کو میں پرانے پاک سے آپ لوگوں کی مبارک کا انتخاب پہنچانے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے آج جو ہے قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو عظیم اور جاویدانی رحمتوں والا ہے یا قرآن پاک جو ہے کہ جو ہے قرآن پاک سب سے قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت اور اللہ سے شروع ہوتی ہے ہاں جی لفظ پہلی آج جو بھی اللہ سے شروع ہوتی ہے عشم اللہ یعنی نام اللہ یعنی اللہ چونکہ اسم الحان الزاد سے الگ چیز نہیں ہوتی ہے اس اسم سے مراد بھی وہی مسمہ ہے ذات حق ہے یعنی وہ ذات جس کا نام مقدس اللہ ہے اس اللہ کے نام سے اس, اس اللہ سے شروع کرتا ہوں اس کے نام سے جو سب سے زیادہ سب سے بڑا مہربان رحم کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والی ذات ہے ہاں جی اور آیت عظیم قرآن پاک میں ہاں جی اور یہ آیت اور یہ عظیم آیت جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآنِ پاک میں ایک سو چودہ بعض ذکر ہوئے ہاں جی یعنی ایک سو چودہ بار اللہ تعالیٰ نے اس مقدس کتاب میں اعلان فرمایا ہے کہ میں اللہ رحمان اور رحیم ہوں ہاں جی بڑا و عظیم رحمتوں والا اور ہمیشہ رحمت فرمانے والا ہوں کتنی بڑی بات ہے الزاء نگرام ہاں جی اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے اندر اس کتاب کی پدا میں خود کو ایک خوفناک و ہاں جی ٹراونی ذات کے طور پر نہیں کر رہے فرماتے ہیں میں اللہ ہوں میرا نام اللہ ہے میرے ذات کا نام مقدس اور میں اللہ جو بڑا مہربان اور سب سے زیادہ مہربان اور عظیم رحمتوں والا اور ہمیشہ رحمتوں والا اور میری رحمت سب کو شامل ہے دوست دشمن سب کو شامل ہے لیکن یقیناً دوستوں کے ساتھ ایک خاص رحمت بھی ہے جو کہ رحیم سے سمجھ آتی ہے جب اللہ تعالی خود صرف اس آیت مجیدہ میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سو چودہ مرتبہ ہنجے خود کو رحمان و رحیم کہہ کر پکارتا ہے تو بندے کو شاہی کی اس اللہ سے خوب محبت کریں اور اس رحمان و رحیم اور اس رحمٰن الرحیم کے اللہ کے دامن کو ہی تھامے رہیں اور بلا شک شبہ اللہ بڑا مہربان اور رحم میں والا ہے تو جانی ہاں جی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے سب سے پہلا اسم اللہ اور قرآن پاک کی سب سے پہلا کلمہ اس بسم اللہ میں اسم سے مراد موسم